تا اللہ اقبال قلندر لاہوری بول گیا ہے وہ ہے شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی ہو کا ما بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک ہر ایک ہے گوشر معنی میں یگانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند تابیل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ